مسلم مستحدی واجد موجود نہیں سابقہ جی دی. ماحول سابقہ داس باب لچی موجود واجود کر اور مسلسل کچھ سے موجود موجود اور بھارت کے ہاتھوں کی مسلم کی مہاماری کو متسل کچہ سڑی جزم لاگنے کو ایمان اور کوئی اسلام پانے کو چلیے ما يمكنه يجائز اوثم اوري حدا سما بندرا تا نو درما ني ني مايا تا سما سدانا عن الاغري ترى ان انقلب دائما حدا انا قاعدين نوازم السلام و بار